تو اب اگر میں آپ کے سامنے چند جملے لکھوں عربی کے اور آپ سے کہوں کہ ان پر انہ داخل کریں تو آپ انا داخل کر کے انا کا اثر دکھا سکتے ہیں نا ماشاء تو پہلا جملہ میں لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے الدو سال اللہ دال لڑکا نیک ہے اس میں کوئی زور نہیں ہے زور لانے کے لیے مجھے لام داخل کرنا ہے یا انا کرنا ہے لام کو ہم نہیں کر رہے کیونکہ جس کا اثر ہے اس کو ہی دیکھتے ہیں انا میں داخل کر رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیے جب میں اس کے شروع میں انا لاؤں گا تو انا کیا کرے گا ال کر دے گا اور جملہ بن جائے گا ان سال ان صالحن جملے میں زور پیدا ہو گیا اور انا کا اثر بھی آپ نے دیکھ لیا دوسرا جملہ میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے الانی صالحانی کیا ترجمہ اس جملے کا دو لڑکے نیک ہیں کوئی زور نہیں ہے انہیں داخل کرنا ہے میں نے ان داخل کیا جی اب ان کا اثر بتائیں کیا ہوگا اللہ دانی کیا ہو جائے گا ولادئی ماشاء اللہ اندینی سالحانی انل ولادنی سالحانی اس کے بعد ایک جملہ میں اور لکھا ہوں آپ کے سامنے میں کہتا ہوں جی السلیم المسلیما سادیک کیا ترجمہ اس جملے کا مسلمان سچے ہیں کلیئر کوئی زور ہے اس میں کوئی زور نہیں ہے زور لانے کے لیے میں نے انا لانا ہے شروع میں انا داخل کیا انا نے المسلی کو کیا کر دینا المسلی مینا ماشاءاللہ اللہ جی یہ جملہ بن گیا جی ان مسلم کنا کلیئر یہاں تک الحمدللہ ایک جملہ اور لکھتا ہوں میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں جی الالحتن ال بنتو سالح تن کیا ترجمہ ہے لڑکی نیک ہے جملے میں کوئی زور ہے نہیں انا میں نے داخل کیا شروع میں جی کیا بن جائے گا انل بنتا سالح تن واقعی لڑکی نیک ہے ایک اور جملہ البنتانی سالحا تانی کیا ترجمہ ہے دو لڑکیاں نیک ہیں دونوں لڑکیاں نیک ہیں زور ہے نہیں زور لانے کے لیے کیا کیا میں نے انہ داخل کیا انہ داخل کیا تو البنتانی کیا ہو جائیں گی البن ان ال بن تئینی تانی کلیئر ایک جملہ اور میں کہتا ہوں جی الناتو البناتو سالحاتن ترجمہ لڑکیاں نیک ہیں کوئی زور نہیں ہے ان داخل کرنا ہے ان داخل کیا تو جملے میں کیا تبدیلی آئے گی ان کافی ساری آوازیں آ رہی ہیں مجھے کہیں تا کہیں تی کہیں تین تو ہی رہے گا ماشاء اللہ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ حل کریں اختلاف میں نہ جائیں جو ہے اسے وہی رہنے دیں اسم کا اعراب ہاتھ کے ذریعے اسم کا اعراب ہاتھ کے ذریعے کون مل گئے واحد اور جمع مکسر واحد اور جمع مکسر کا اعراب مرفو کیسے ہوتا ہے دو پیش منصوب منصوب, منصوب دو, زبر دو زبر مجرور دو زیر مسنا مزکر مونس مرفو آنی منصوب آئینی مجرور آئینی جمع سالم مذکر مرفو اونا منصوب اینا مجرور اینا جمع سالم اونس مرفو آتن منصوب آتن مجرور آتن اگر الفلام لگ جائے تو مرفو آتو منصوب آتی آتی مجرور آتی تو مجھے بتائیے البناتو کیا ہو جائے گا منصوب البناتی انل بنا تی سال بس تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی تھی وہ الحمد للہ خبر ہوگی پھر ایک جملہ لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے جملہ ہے اللہ دس والن سا مرکب ہے توسیفی الدو سالح نیک لڑکا نیک لڑکا مرکب توصیفی میں مفت کی جگہ پہ رکھ رہا ہوں الولاد سالح نیک لڑکا جالسن کیا ترجمہ بیٹھا ہوا ہے ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے جملے کا کوئی زور ہے کوئی زور نہیں ہے زور لانا ہے لے کے آ رہا ہوں جی زور انا کے ذریعے سے ہاں جی ان کیا کرنا ہے مفت کو منسوخ کرنا ہے موسوف اس کے سامنے موجود ہے اللہدا ہو گیا صحیح یہ کیا ہے یہ ہے صفت صفت کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ موسوف کو فالو کرتی ہے موصوف مرفو ہوتا ہے تو صفت بھی مرفو ہوتی ہے موصوف منصوب ہوگا صفت بھی منصوب ہو جائے گی موسوم مجرور ہوگا صفت بھی مجرور ہو جائے گی اس نے دیکھا کہ میرا موصوف منصوب ہو گیا تو صفت بھی ساتھ ہی منصوب ہوگی ان نل والا دس ایک اور جملہ لکھتا ہوں آپ کے سامنے زیدن۔ کون سا مرکب ہے مرکب اضافی اب تو پہچان لینا الفلام بھی نہیں لگا ہوا تنوین بھی نہیں ہے اگلا مجرور ہے پکا مرکب اضافی ولد زیدن مرکب اضافی کو میں ممتا کی جگہ پہ لا رہا ہوں اور جملہ کمپلیٹ کر رہا ہوں ولد زیدن زید کا لڑکا ساد سچا میں جتنا مرضی کہہ دوں زید کا لڑکا سچا ہے آپ نہیں مانیں گے چاہے میں عربی میں کہوں چاہے انگریزی میں کہوں چاہے اردو میں کہوں مجھے زور لانا پڑے گا اور زور کے لیے میرے پاس عربی میں انا ہے لہذا میں نے ان شروع میں رکھا انہ نے کیا کرنا ہوتا ہے منسوخ کرنا ہوتا ہے اچھا مزاف مزاف میں زیاد صاحب تو مجروری ہوتے ہیں ہمیشہ جو مرضی ہو جائے وہ انہوں نے مجروری رہنے ان کی تو مجرور کی حیثیت ہے ہاں مزاف صاحب جو ہیں وہ اپنا اراب بدلتے رہتے کی جگہ پہ وہ مرفوت تھے ان آیا تو اب ان کو دیکھ کے وہ منصوب ہو گئے تو جملہ بن گیا ان زیدن سعدیک واقعی زید کا لڑکا سچا ہے ایک جملہ اور لکھتا ہوں آپ کے سامنے میں نے اشارہ کر کے بھی کہا کہ جی ہاضل ولادو حاضل ولدو یہ لڑکا صالح نیک ہے نہیں مانتے آپ مجھے زور لانا پڑے گا زور کے لیے انا انہ جب میں اس کے شروع میں لے کے آیا تو حاضل ولدو دو مرکب شاری ہے نا مرکب اشاری ہے اس میں شارہ کے بعد لام والا اس نظر آئے تو وہ مرکب اشاری ہوتا اب انہ نے کیا کیا انہوں نے حاضہ کو منسوب کیا ہاضہ منسوب ہوا تو حاضر رہا ہاضا تو حاضر رہتا ہے نا لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مرکب شاری میں اشارہ اور مشار دونوں کا اعراب سیم ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا مرکب شاعری میں اشارہ اور مشار دونوں کا اعراب سیم ہوتا ہے نا تو جب ان آیا تو حاضہ کا اعراب بدل گیا منسوب ہو گیا لیکن وہ منسوب ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے منسوب ان کی وجہ سے مشارہ وہ کیسے مرفو رہے گا وہ بھی منسوب ہوگا لہذا الولادو, الولادا بن جائے گا تو جملہ بن گیا اناظا سال اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مرکب اشاری جب بھی آئے گا تو اعراب پہچاننے کا کام آپ نے مشارون لہ کے ذریعے کرنا ہے شارح سے آپ کو پتہ چلے گا واحد اور جمع کے شارا تو مبنی ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں بدلتے ہی نہیں ہیں تو دیکھے میں نے ساری ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ کر ایک مرتبہ ریویژن بھی کرا دیا آپ کو اور انہ کا اثر بھی دکھا دیا اب ہم سود الاثر میں یہی چاروں زور پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں سود الاسر کی ابتدائی آیات میں یہی چاروں زور پہچاننے کی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں سوت السر کی آیات شروع والی میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا مل اصری ان نل انسان لفی خسری مجھے بتائیے اس میں چار زور مل رہے ہیں آپ کو پہلا زور پہلا زور کلام اللہ اللہ کو ضرورت تھی زور لانے کی اللہ نے زور لا کے کیا کرنا اللہ کا تو سادہ جملہ کہنے ہی کافی ہے لیکن اللہ کو بتا ہے نا کہ جو مخاطبین ہیں یہ ماننے والے نہیں ہے لہذا اللہ نے پہلے تو قسم کھائی کس کی قسم کھائی زمانے کی اور اللہ جب قسم کھاتا ہے تو بطور گواہ پیش کرتا ہے کہ زمانہ گواہ ہے زمانہ گواہی دے رہا ہے کس بات کی گواہی دے رہا ہے جو میں بات آگے کرنے لگا ہوں, اس بات کی گواہی زمانہ دے رہا ہے کیونکہ زمانے نے دیکھا ہے ایسا ہوتے ہوئے پہلا زور دوسرا زور انا انا کا اثر بھی دیکھ لیں النسانہ منسوب ہوا ہوا ہے اگلا زور لام آ گیا صحیح ہے اور پھر ذرا مزید دیکھیں فی خسرن فی نے تو جاری دینا ہے نا فی خسرن مقصود کیا ہے بتانا مقصود بتانا یہ ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے جملہ لکھوں نا میں ایک سادہ جملہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں جی انسانو خری انسان گھاٹے میں ہے اب یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا جو کل ہم نے پڑا تھا کہ خبر کی جگہ پر بعض اوقات مرکبے جاری آ جاتا ہے جب خبر موجود نہیں ہوتی یہی ہے نا اور میں نے آپ کو کہا کہ اس پر آپ الفام داخل کر کے لایا کریں ہم نے سب اسما پر جب بھی مرکبے جاری پڑا تھا جب مرکبے جاری پڑا تھا اس وقت ہم نے تمام اسما پہ الحمل داخل کیا تھا نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب عرب الف لام داخل نہیں کرتا تو کوئی خاص بات ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو دیکھے میں اس پر انہ داخل کروں انا الانسانو ال ہو جائے گا ڈبل زور کے لیے میں اس کے شروع میں زیادہ لام لے آؤں گا تو میرا جملہ بنے گا انسان الفیل خسری لیکن اللہ تعالی نے خسر کو بھی نقرہ استعمال کیا اور جب نکرا لایا جاتا ہے عربی زبان میں تو پھر خسر سے مراد بہت بڑا نقصان ہے کوئی معمولی نقصان نہیں ہے مراد اب ذرا اس اسلوب کو سمجھیں اللہ تعالی فرما رہے ہیں ول ان نل انسان الفی زمانہ گواہ ہے اب میں ترجمہ نہیں کروں گا ترجمہ کریں گے مزہ ہی نہیں آتا آپ سے محسوس کریں کہ کتنے زوردار انداز میں بات کی گئی ہے کہ تمام انسان اور تمام انسان میں الکیوز تجمہ کر رہا ہوں تمام کے تمام انسان ایک بہت بڑے نقصان میں ہیں تمام انسان ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں سوتلس کے شروع میں اللہ تعالی نے فرمایا ول ان نل انسان لفی خسر قسم بھی کھائی ان بھی استعمال کیا اور لام بھی لگا دیا لیکن ہمیں انسان ہونے کے باوجود بات سمجھ نہیں آتی آپ کا فیملی ڈاکٹر بغیر قسم کھائے بغیر انہ اور لام داخل کیے صرف آپ کو یہ کہہ دینا کہ آپ کی جان خطرے میں ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے مانتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں نا اس نے کوئی قسم نہیں کھائی اس نے کوئی انا نہیں استعمال کیا اس نے کوئی لام تاکید نہیں داخل کیا سمپل کہا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے پھر کیا ہوتا ہے آپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں سب سے پہلے تو ہوش اٹھتے ہیں اور پھر نیندیں اڑنی شروع ہو جاتی ہیں اچھا ڈاکٹر آپ سے یہ کہتا ہے تو آپ کا سوال ڈاکٹر سے کیا ہوتا ہے آپ کا سوال ڈاکٹر سے کیا ہوگا اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کیا بیماری ہوگی یہ مجھے یہ سوال کریں گے نہیں نا ہاں <سؤال> اگر آپ کو اپنی جان سے پیار ہے تو آپ کا سوال یہ بنے گا کہ ڈاکٹر صاحب بچوں گا کیسے مجھے نہیں اس سے خرچ کی کون سی بیماری ہے ڈاکٹر کا اتنے کہہ دینا کہ آپ کی جان خطرے میں ہے میرے لیے کافی ہے مجھے بتائیں میں بچوں گا کیسے اگر آپ پوچھنے لگے نا کیڑی بیماری تو اس کا مطلب ہے آپ سیریس نہیں ہیں تو اللہ تعالی نے کسم کھا کے انہ داخل کر کے لام لگا کے کہا کہ انسان بہت بڑے نقصان میں ہے اور پھر اللہ کی مہربانی اس نے آگے علاج بھی بتا دیا کہ نقصان سے بچ سکتے ہو نقصان سے بچ سکتے ہو اس نقصان سے تم بچ جاؤ گے یہ چار میڈیسن یوز کرنے شروع کرتے ہو. چار میڈیسن پہلی میڈیسن ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ آپ نے کہا جی تم پہلے لے رہا ہوں ہم تو سب مومن ہیں ماشاءاللہ ادھر ہماری آنکھ بند ہوگی ادھر سیدھی جنت کی کھڑکیاں کھلیں جائیں گی ہمارے لیے ہو ویلکم کہیں گی ہمیں ان شاء تعالی نا تو ایمان تو ہمارے پاس پہلے ہی ہے یہ تو میں لے رہا ہوں لیکن ڈاکٹر کہتے نہیں وہ والا نہیں یہ والا زبانی نہیں زبانی ایمان نہیں ایمان چاہیے کل ایمان زبان سے نہیں بات چلے گی جو کہتے ہو صحیح ہے وہ کرو بھی جو کہتے ہو وہ کرو بھی تو ایمان دو طرح کا ہوتا ہے یہ سیدھی سی بات ہے ایک زبان سے اور ایک دل سے تو دل والا ایمان چاہیے یہ دل والا ایمان جو ہے یہ آپ کو عمل پر ابھارتا ہے ایمان یقین کا نام ہے نا جب آپ کو کسی بات پہ یقین ہوتا ہے تبھی آپ عمل کرتے ہیں نا جتنا انسان کو یقین ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں اتنا اس کا عمل ہوتا ہے اگلی میڈیسن جو ذکر کی ساتھی وہ تھی کہ نیک عمل کرنے شروع کر دو اس کو دوسرے اندازے دیکھیں تو جو ایمان ہے اس کا لازمی رزلٹ یہ نکلے گا اگر کل بھی ایمان ہے کہ آپ سے نیک عمال ہونے شروع ہو جائیں گے آپ کا دل کرے گا اگر نیک عمل کرنے کو دل نہیں کرتا نا تو یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے جانتا ہوں ثواب و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی پتا سارا لیکن دل ہی نہیں کرتا دل کب نہیں کرتا دل اس لیے نہیں کرتا کہ یہاں کمی ہے تو دوسری میڈیسن املے سالے جب آپ کے اندر ایمان پیدا ہو جائے کل بھی ایمان اور آپ نیک عمل کرنے لگ جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے حقیقت سامنے آ جائے آپ کے آپ کو حق کا پتہ چل جائے کہ اللہ حق ہے سب سے بڑا حق اللہ تعالی ہے الحق رسول حضرت محمد رسم حق ہے یہ قرآن حق ہے جب آپ کو حق کا پتہ چل جائے گا تو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ اس حق کو دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے لہذا ان دو کا لازمی نتیجہ نکلے گا جو تیسری میڈیسن کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا تواصب الحق حق کو دوسروں تک پہنچانا اللہ کو متعارف کرائیں گے آپ اللہ کے رسول کو لوگوں تک پہنچائیں گے اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور جب بھی آپ حق پہنچاتے ہیں نا سچ بات کرتے ہیں تو اپ کو شاباش نہیں ملتی مثلا ایک چھوٹی سی بات سال میں دیتا ہوں اپ کو آپ کو پتہ چلا ہے نماز کے بارے میں اس دن ہم نے بات کی تھی کہ نماز اپ صلی نے فرمایا دین کا ستون ہے نماز مومن کی معراج ہے۔ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا جب اتنی اہمیت نماز کی اپ کے سامنے آئی تو اپ نے دیکھا گھر میں والے صاحب نماز ہی نہیں پڑتے واللہ صاحب نماز نہیں پڑتے تو اپ نے واللہ صاحب کو دعوت دی۔ اپنے ابو کو سمجھایا کہ ابو بڑے پیار سے بڑی محبت سے کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے دیکھیں قرآن میں اتنی دفعہ ذکر ہے اور آپ سے نے سے یہ فرمایا ہے یہ فرمایا پہلا سوال یہ ہوگا تو آپ نماز پڑھا کریں مجھے بتائیے ایمانداری سے آپ کے ابو آپ کی یہ بات سن کے آپ کو گلے سے لگائیں گے ٹھیک <سؤال> <سؤال> ہے وہ جوتی اتاریں گے اور کہیں گے پیونا بان میرا ٹھیک ہے نا آپ کا آنا بند ہو جائے گا یہاں پہ تو جب بھی آپ حق بات کریں گے نا تو آپ کو شاباشی نہیں ملیں گی آپ کو باتیں سننی پڑیں گی آپ کو فیس کرنا پڑے گا تو اس کے بعد کیا آپ اس حق کو چھوڑ دیں گے ان باتوں کو برداشت بھی کریں گے اور اپنا کام بھی جاری رکھیں گے یہ چوتھی میڈیسن ہے اور وہ ہے صبر تو یہ ہے جی صورت السرآب کی اب شاید آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ امام شافی رحمۃ اللہ نے کیوں اس رحم وارکے بارے میں فرمایا ہے کہ لو تدبر ناسو حاضی سورہ اگر لوگ صرف اسی صورت پہ غور و فکر کر لیں تو اللہ وسیت ہوں یہ کافی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے زمانے کو گواہ بنا کے کہا کہ تمام کے تمام انسان بہت بڑے نقصان میں ہیں اگر نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ چار کام کر لیں نقصان سے بچ جائیں گے ایمان لے لیکن ایمان بھی کون سا یقین والا اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا عمل کرنے شروع ہو جائیں گے اور جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو لازمی نتیجہ نکلے گا کہ اب آپ کو حق مل گیا آپ اس حق کا پرچار شروع کر دیں گے اس کی دعوت دیں گے اور جب بھی آپ حق کی دعوت دیں گے تو آپ کو جو باتیں سننے کو ملیں گی انہیں برداشت بھی کریں گے اور اپنا کام جاری رکھیں گے اگر یہ کریں گے تو نقصان سے بچ جائیں گے ڈاکٹر نے چار میڈیسنز دی کھانی شروع کر دی دو چھوڑ دیں خطرے سے بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و